السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجھے الحرآمن الحیم بتائیے کہاں پہ تھے ہم مجھے بتائیے کہاں پر تھے ہم کل کلاس نہیں ہو سکی تھی اصل میں میں کل کافی دور گیا ہوا تھا کافی صبح کا گیا ہوا تھا تقریباً چھ بجے سے رات کو واپس مل چکی ایک بجے کے قریب جو ہے ساڑھے بارہ ایک بجے ऑडिट था एक जगह हलाल ऑडिट था तो उसके लिए जाना पड़ गया था मैं चमोति में हूं शुकान केरी बिस्मिल्लाह रहमान के तोAzerbaijan से मिक्स अब अगरी मोटले एक के कायदे معطل ع جو واؤ اور یا متحرک ہو معطلع کے قاعدے یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جو واؤ اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے مفتو ہو تو اس واؤ اور یا کو الف سے بدل دیں گے اس واؤ اور یا کو الف سے بدل دیں گے واؤ اور یا واؤ ہو یا یا ہو لیکن متحرک ہو متحرک سے مراد کیا ہے کہ کوئی بھی حرکت ہو اور ماقبل اس سے پہلے کیا ہو زبر ہونا چاہیے فتح ہونا چاہیے اس واؤ اچھا اس واؤ اور یا کو الف سے بدل دیں گے کیونکہ فتح ہے نا ماں تو الف سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے فتح آتا ہے تو اس واؤ اور یا کو اس واؤ اور یا الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا اچھا جیسے کہ کالا اصل میں قول تھا دیکھیں واو متحرک ہے ما کابل فتح ہے واؤ متحرک ہے ما ہے جس کو الف سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا کالا اور با اصل میں کیا تھا با آ تھا با آ با کا مطلب بیچنا تو با آ, آ اصل میں کیا تھا بایا آتا تھا تو یا متحرک ماقبل مفتو تھا تو اس واؤ کو یاقالف سے بدل دیا تو کیا بن گیا باآ ہو گیا یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے استعمال ہوگا زیادہ استعمال ہوگا اس لیے اس کو اچھی طریقے سے رٹا لگانا ہے نمبر دو جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ واؤ ب صبر و اجتماعی ساکنین گر جائے اور ماضی مقصول عین نہ ہو تو فا کلمہ کو جمع دیا جائے گا جیسے کل نہ کیسل میں کول نہ تھا اب دیکھیے جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ چاہ جی عین کلمہ واؤ ب اجتماعی ساکنین گر جائے ٹھیک ہے جب اجتماعی ساکنین گر جائے اور ماضی مقصور العین نہ ہو ماضی مقصود العین نہیں ہونی چاہیے شرط کیا ہے کہ ماضی مقصر نہ ہو تو فا کلم کو جمع دیا جائے گا کیا ہوگا کیا دیکھیں ذرا جب ماضی سلاسی مجرد کا عین کلمہ یعنی واؤ واؤ گر جائے عین کلمہ کیا ہو واؤ ہو یعنی اجبفِ واوی ہونا چاہیے اجبف واوی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا? نا ہاں اور عین کلمہ کیا نہ ہو چاہیے تو اور وہ ماضی مقصول ال ماضی مقصول نہیں ہونا چاہیے تو ہوگا کیا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے دو ساکنوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک ساکن گر جایا کرتا ہے اجتماعی ساکنین کی وجہ سے ایک ساکن گر جایا کرتا ہے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ذرا دیکھیں ہم کرتے ہیں ذرا با بو اب ذرا ہم کرتے ہیں قولا قوالا, قوالا اس کیا بن گیا قالا بن گیا لیکن میں اس کی بغیر تعلیل کی ہوئے اس کی میں گردان کروں گا قولا قولا قولو قولت قولتا قولنا کیا ہو گیا قولنا ذربنا کی طرح قولنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا چھٹا سی گا اس کا قوالا قوالا قوالو قوالت قوالا قولنا تو اب کیا تھا قولنا تھا ہم نے دیکھا کہ واؤ کلمہ کیا ہے متحرک ہے واؤ کلمہ کیا ہے متحرک ہے جب واؤ کلمہ متحرک ہے اور ماقبل اس کے اسے کیا ہے پتہ ہے تو اس واؤ کو کس سے بدلیں گے پہلے قانون کے تحت الف سے بدل لیں گے کیا ہو جائے گا الف سے بدل لیں گے تو قولنا سے کیا بن جائے گا کال نہ کال اور الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے الف کا کیا مطلب ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے الف ساکن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لام بھی کیا ہے ساکن ہے لام بھی کیا ہے ساکن کالنا تو دو ساکن جمع ہو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین اجتماع ساکنین یعنی دو ساکنوں کا جمع ہونا تو جب دو ساکن اکٹھے جمع ہوتے ہیں تو عرب کہتے ہیں جی ہم سے نہیں پڑا جاتا ہے اس طرح کرنا سیدھا سادہ کام کرو ایک کو گراؤ ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا کالنا جب کالنا ہو گیا نا الف کو گرا دیں گے الف کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا کلنا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا الف گر جائے گا تو کیا بن جائے گا کلنا اب کلنا جو ہے نا کلے گا جمع دے دیں گے فا کلمے کو کیا دے دیں گے جمع دے دیں گے تو کیا بن جائے گا کلنا ہو جائے گا فا میں کو جمع دے دیں گے تو کیا بن جائے گا کلنا بن جائے گا تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ابوئی والی بات اس کو میں ابھی قاعدے کو پڑھتے جب ماضی سلاثی مجرت کا عین کلمہ واؤ بصب اطماعی ساکنین گر جائے واؤ گر گیا نا واؤ الف سے بدلا پھر گر گیا کول نہ سے کیا ہوا کال نہ ہوا اور وہ واؤ تو کہتے ہیں جب ماضی سلاسی مجرت کا ماضی سلاسی مجرت کا این کلمہ واؤ بصب اطماعی ساکنین گر جائے اور ماضی مقصور العین نہ ہو یعنی ماضی کیا ہو مقصور العین نہ ہو تو پھر کیا کریں گے تو فا قلمے کو ضمہ دیا جائے گا کلمے کو ضمہ دیا جائے گا تو کل قل... کیا ہو گیا کلنا اصل میں کیا تھا کولنا تھا پھر کیا ہوا کالنا ہوا پھر کیا ہوا کلنا ہوا جب کلنا ہوا تو فاکلم کو اسی قاعدے کے تحت ضمہ دے دیا تو کیا بن گیا کلنا ہو گیا ٹھیک ہے اس لیے کالا کالا کالو کالت کالت کلنا اجو کی گردان ایسے آئے گی کالا کالا کالو کالت کالتا کلنا کلتا کلتما کلتوں کل تیل کل تو کلنا آپ سنتے رہتے ہو میں نے کہا کل ہم نے کہا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے جی میرے خیال میں آج اتنا ہی اس کو کرتے ہیں آج اس کو اتنا ہی کرتے ہیں پھر اس کو آپ نے رس کو رٹے لگانے ہیں اور پیچھے سے پہنچیں اس کے سا ہمارے ساتھ ساتھ پہنچے ورنہ آگے آپ دیکھیں گے اب دن بدن آگے جو ہے نا باتیں ذرا وہ ہوتی جائیں گی پھر <times> ٹائم تھوڑا ہے بہت ٹائم تھوڑا ہے اور کام زیادہ ہیں تو اس لیے اسپیڈ لگانی ہے آپ ٹھیک ہے جی بات ہو ٹھیک ہے